وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و على مصلاته و على مقامه القدس اني امرت بالجرائم ديز سلمي و دي قدمان الجرا و دي مؤقت دي من عرب وَمِنْ فَرِيقَيْنِ مِنْ رَبِّ وَمِنْ عِنْدِهِ قَوَاشِئُ الَّذِي تُجَاشِعُ عَلَى كُلِّ يَومٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ مُقْتَطَعَةٌ مَنْ آلِي حَتَّى يُعِيدَنَهُمْ آلِ التَّقَاوَى وَالنَّقَاوَةِ فِي كُلِّ تَمَامٍ <تصفح> يَا رَبِّ الْمُصْطَفَى تَلْيُ بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم اللهم صل على محمد الله الرحمن الرحيم وما شرناكم بالظلام الدجيم الا الله بلا وما وصى الا عليا غيه اني ارا في منام اني ازبح كف نور واضح عن ما كنت صفتني ان الله اذا الصادقين بلما اسلموا وطلبوا مناعنا اناه ايا ابراهيم خط سطبقى الرؤيا ان ذلك لجزم مشنين انها ذاك هو البلاء العظيم و فدا او كما قال الله تعالى في القران الكريم صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله بالامين كثير الوفو الكريم الرحيم ونحن على ذلك من الشايدين والشاكرين الحمد للہ الحاطمہ المصطفیٰ بل فاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزو حٹیبم مرض دارم زمسیہ رالا دوائے مگر الطاف باشد و طبیبم بری ناظم کے ہستم کم تو رہ ملے خوش نصیب و متباع و شاہ جی دانیانی و شاہ سندانی آئیے ہم اور آپ کچھ حضر معلوم سے قبل بارگاہ سالتیں حقدس میں جی لگا کر با آواز و دے پاک کا تحفہ پیش کریں <تصفح> جميع في انك كل اللہ و کا بڑا احسان ہے کہ اس میں ہمیں فرحت و سرور والے دن کو ابراہیم خلید کے و ہم سب کو اسلام کی قربانیاں دینے کی سہادت اسلام کے لیے قربان کرنے اور اسلام کے لیے اپنی تمام کو کرنے کی سعادت اللہ کیا اور میں نے ایک حل والے وہ دو دوباری والے شہزادے کی بشاحت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی یہ قرآن کہتا ہے ہاں ہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 86 سال ایک روایت کے مطابق 68 سال ایک روایت کے مطابق 90 سال کم و پیش ہو چکی تھی کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی جو علم والا برداشت کرنے والا ہوگا بہت سے لوگوں کو دیکھے گی اور یہ صورت بہت سے لوگوں پر اپنی بگاہوں کو بلند کرے گا اور اپنی نگاہ سے دیکھے گا مگر جناب اسماعیل زمین جیسی ذات اس نیر قدر نے کمی نہیں دیکھی جو اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑی کے نیچے لے کر کہتا تھا کہ پھر وہ جب ایک ایسی جوانی پر پہنچ گیا جب ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا جب جناب زندگی کی بالکل شروعات ایک روایت مطابق حضرت اسمایم کی حضرت ابراہیم سلیم اللہ کو آڈر ہوا کہ اپنے کعبہ کی بارگاہ میں قربانی کرو آپ نے واقعہ سن رکھا ہے واقعہ نگاری میرا مقصود نہیں کہ آپ نے سو روم قربان کیے پھر خاموی نے کہا کہ اے ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں محبوب ترین چیز قربان کرو انہوں نے دو سوٹ قربان کیے لیکن سرکار ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ عزت کی مشیت کیا چاہتی ہے تو ایک دن کیا اے اے آواز دینے والے بتا تو صحیح کہ اللہ جو زیادہ روایت ہے, ہے, ہے یہ اپنے ساتھ لیا ان کی والدہ ماجدہ سیدہ حاجرہ سے کائنے تیار کر دو تیار کرنے کے تیار کرنے کے بعد شہزادے کو جانا ہے وہاں گھاٹی پہ جانا ہے وہاں لکڑیاں جمع کرنی ہے اسی لیے چھری کا بھی کام پڑے گا لکڑیاں باندھنے کے لیے رسی کا بھی کام پڑے گا زیادہ معتبر روایت ہی جو میں بیان تو رسول صحیحی نے میں اسی آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گھاٹی پہ جانا ہے, لکڑی جمع کرنا ہے اسی لیے اگر لکڑی جمع کرنا نہ کہ رسی کس کام کی چھری کس کام کی یا تو چھری چھپا साथ दिया आगे बढ़े चंद कदम चले थे कुछ अलग होने वाला है इतिहास है तारीफ اتنا پاور ہے تو حبیب خدا کو اتنا پاور نہیں کہ وہ خواب دیکھا ہو پڑا ہوا اللہ کے دشمن دفاع ہو جائے حاصل. اللہ اکبر اتنا کر آگے چل پڑے وہ حضرت اسماعیل سبھی اللہ کے پاس آیا اور اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جاتے ہیں وہاں تم لکڑیاں چن کے لائیں گے کہا نہیں نہیں اسماعیل یہ لکڑیاں چننے نہیں لے جا رہے ہیں یہ تو تمہیں سیوا کرنے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل نے پلٹ کر کہا یا بے وقوف آدمی تو نہیں معلوم ہوتا رونے کا مکان ہے آج ہمیں ہمارے حالات پر یقین ہے اس کے باوجود باپ گمان کی ہے تو میرے باپ کو فرما برداری فرما برداری کرنے دو جہاں سے والد کے ساتھ گیا کس لیے لے گئے لکڑیاں لکڑیاں چولہے نہیں لکڑیا لے گئے کس لیے لے لے کاؤں کا گمان ہے اللہ کرو اس لیے بولے گئے ایک بیٹا تھا وہ بھی بڑھاپے میں ملا تھا مگر جناب آج ہم اور آپ تو اپنے پورے خیالات اور اپنے پورے آماد کو قربان نہیں کر پاتے جائے کہ بیٹے کو قربان کر پاتے ارے ہمارے پاس وقت نہیں قربان کرنے کے لیے کی جب نماز پڑھتے مسجدوں کے باہر بیٹھے رہنا غیبتوں کی کا میرے کالوا بنے رہنا دوسری تمام پنچایتی میں وقت صرف کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے مگر ربا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہمارے ہماری ایسی ہے نماز کی دوستی کی قربانی کیوں رکھی گئی قربانی میں قربانی ہمیں تصور دیتی ہے کہ اپنی انا اپنے گھمن اپنے غرور جو ہر آن میں ہو گیا جواب یہ ہوا ہوا فرمان یہ ہوا کہ اللہ کے نام پر دیکھا میں تو غور کر لے میرا کیا خیال ہے <سادس> سات سال کا شہزادہ کتنے سال کا <سادس> سات سال, سال،, سال کا لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت علم <سادس> دین سے وابستگی کا پتہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی اب تیار کا صحیح طریقہ کیا پتہ نہیں سات سال کا شہزادہ کتنا بھی فرما بردار ہو جائے تو مگر حالات کیا ہوتی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن فرما پر چھوٹی پڑ جاتی زبا کرنے اچھا ایک بات اور پیارا بنتا ہے اس میں یہ کہا دیا, میں تجھے زبا کر رہا میں یہ خواب دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ میں, تجھے کر دیا. ایک تو یہ ہوا کہ میں نے ختم کروں گا مجھے صبر کرنے والا پائیں. اللہ نے چاہا تو لوگوں کو مدد کے لیے پکارا مگر کوئی آتا نہیں حسین جب ایسی سچویشن میں پہنچے گا تو کیا کرے گا حسین نے کہا نہ تو میری مصیبت تک جائے نہیں انہوں نے انہوں نے بھی یہی تو اس لیے کہ وہ فتح بھی میں حضرت اسماعیل سے آپ عبادت کی، کیجیے اس کے فرمات کو پورا کیجیے لیکن ابا جان تفصیل پڑ جاؤ اور میرے ہاتھ کو باندھ دینا میرے پیروں کو باندھ دے اس لیے کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں شب کا بڑھائے اور آپ اللہ رب فرماورداری مکمل طور پرنا کرنا ہے حضرت اسماعیل ان جملوں کو سن کر ایک وسیعہ توقع ہو سکیں تو میرے زبا ہو جانے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیں تاکہ اس کرتے سے اس خون والے کرتے کو دے کر میری ماں کم از کم اتنا صبر کر سکیں کہ میرا بیٹا اللہ دی آنے کو پاک اس کو نشان مل جائے اللہ نہیں جاتاسی سال میں بیٹا پایا ہو نبے سال عمر میں چھری چلائی آپ جانتے سنتے رہتے چھری نہیں چلی کیوں؟ فرماتے ہر شہ جانتی ہے ہر شہ جانتی ہے میں کون ہوں میرے سرکار کرواتے ہر شے جانتی ہے میں کون ہوں آج کی توبہ قبول ہوئی وسیلہ میں تھے نو علیہ पर नहीं तुम पर भेड़ बकरी नहीं बल्कि बेटा कुर्बान करना है क्योंकि हमें इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करना है इब्राहिम पर इस्लाम की सुन्नत पे अमल करना है सुन्नत जनाबे इस्माइल को जिहा करना नहीं था सुन्नत तो मेंडे को जिहा करना था जिहा इस्माइल को करना वो तो उनका इम्तिहान था पूरी चली चली नहीं आखिरकार हजरत इस्माइल ने सर उठाया جگری لائے اس کا بڑا طویل ہے جانتے ہیں وہ ایسا میڈا لائے تھے جو چالیس سال سے جنت میں جنت میں بلکہ کر صحابہ کرام نے تو کیفیت بھی بتائی ہے کہ کس انداز کا تھا بہرحال میں بڑی تیزی سے اختتام کر رہا ہوں گفتگو کا اسلائی زمین کو بچایا گیا میڈے کو لٹا دیا گیا قربانی تو ہو گئی جب اسماعیل سپا ہو جاتے جا اسماعیل خواب میں سچ ہو گیا یہ کیا ہے تو مفسرین الحمدللہ کی میں اس جماعت کا نام ہے لیٹاسمایم کے گردن پر رکھی ہے نہ یہ دیکھا کہ چوری چل رہی ہے اور خون نکل رہا ہے ہوئے۔ رب نہیں پ جنابانی کی... یہ ہے کہ وقت نہیں ملتا بیان کرنے والوں کے بیان سے تبدیل نہیں ہوتی آزاد آ جائے اس ساتھ لے لی. کو کہ کوئی لیں. رسید ختم ہو گیا نہیںر ہے اور پتا میںخت مزاج مانا جاتا ہوں بات کہنے میں بڑی معذرت کے ساتھ کئیوں کا پتا نہیں کہ وہ دو ساتھ اور یہ پتا نہیں کہ وہ ساری کرواتے والا کیا جائے ورنہ قربانی اگر دو سال سے نیچے کی ہوئی پچیس سو کیوں نہ دی ہو آپ کے منہ پر پھینک دی جائے گی قربانی نہیں مانی جائے گی قربانی ہوگی نہیں بچنے کے لیے بڑے جانور کے لیے دو سال منگ کے لیے پانچ سال اگر دو سال کا ہے لوگ لوگ نہیں کرتے ان سے میں نے پہلے کیا تھا. ایسا نہیں کہ گھر میں ایک طرف سے ہو گئی کام ہو گیا. میرے سرکار فرماتے جو قربانی نہ کرے اسے حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آئے کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف ہے اسی لیے قربانی کا تصور اپنی, اپنی بارگاہ قبول سے بہرحال قربانی, اور قربانی کرنے کا طریقہ جو ہے اس طریقے سے قربانی کرے دعا انی تو جی آپ یہاں جلد بازی جانور تین رکے کم سے کم کٹ جائے تب تک آپ چھری چلاتے رہیں جب تین لگے کٹ جائے اس کے بعد آپ کے جو دوسرا کام کرنا چاہیے بہرحال اور قربانی کی کھالیں معمول کے مطابق دارالعلوم میں الحمد للہ ہر سال جاتی اور دارالعلوم کے دارال کی خدمات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے حضرت مولانا مفران صاحب،, قاری محمد صاحب فاروٹی حضرت مولانا صاحب فاروٹی، ان کا پورا تیار مستعد ہے اور چند طالبان آپ کے گھر جا کر انشاءاللہ شاء وہ قربانی کی کھاد لے آئیں گے اور اگر نہ پہنچ پائے آپ تک تو آپ تاروں سافیت کی خدمات کا اقرار کرتے ہوئے مسجد, اپنی نا بہت آسان طریقہ جب کہ دوسری اور تیسری میں ہاتھ نہیں باندھنا چھوڑ دینا کا نام یہاں سب پڑھنے آئے لیکن آدمی شریف کی طرف نماز واضح اللہ تعالی کے پیچھے اگر یہ الفاظ نہ بھی کہہ سکے سے یاد کرنے کہ ہم یہ جو قرماء کو کیدم کر رہے ہیں تو اللہ اکبر تکانوں کنو تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھنے کی ایک سنت طریقہ ہے سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد امام دو تکبیر اور کہے گا اس میں ہاتھ اٹھانا اور چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری تکبیر جب کی جائے گی تو پھر اس میں ہاتھ باندھ لینا ہے سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوگی اس کے بعد سورۃ اس کے بعد یہ رکعت پوری کی جائے گی دوسری اگر زیادہ جگہ نہ ہو تو سب آگے ہی بنا لیجیے